امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کو ان کی بدعمالیوں سے متنبع کرنے والا اور اپنی وہی کا امین بنا کر بھیجا اے گروہ عرب اس وقت تو تم بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں تھے کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں میں تم بودھ و باش رکھتے تھے بد تمہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے اسی خدبے کا ایک حصہ یہ ہے میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ مددکار نظر نہ آیا میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا آنکھوں میں خسوخاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی اختیار کی حلق میں پندے تھے مگر میں نے غم و غصے کے گھونٹ پہ لیے اور گلو قرقنگی کے باوجود ہنزل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا